اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم وسلۃ والسلام على سید والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سید نب مولانا محمد وََ صحابی اجمعین قرآن مجید میں سورہ الماعدہ کے اندر آیت پینتیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا لیکن ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے جو وقتن فوقتن میں کہتا رہا ہوں کہ عربی میں جو لفظ ہوتا ہے اردو میں اس کے مقابلے پہ جو لفظ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی وہ اس کا مطلب بھی ہو عربی میں جو لفظ ہوتے ہیں وہ بہت وسیع معنوں میں ہوتے اور اس کے کئی معنے اور کئی کیفیات اور کئی حالتیں ہو سکتی ہیں جب ہم ان کو کسی زبان میں ترجمہ کرتے تو جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ عربی کے اس لفظ کے جتنے مختلف مطلب بنتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے باقی اس میں نہیں ہوتے عربی جو ہے وہ بہت فسی بہت پلیغ بہت کمال کی زبان ہے میرا یہ ماننا ہے کہ عربی زبان میں ہمارے پاس قرآن مجید ہے قرآن مجید کا میرا ماننا کہ ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بہرحال جو لوگ عربی نہیں سمجھتے ہیں ان کو بھی ہم نے سمجھانا ہے تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اس کی تمام کیفیات کو لفظی اگر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں تو نہیں ممکن اسی لیے بہت سے ہمارے مفسرین نے اور جن لوگوں نے ترجمہ کی انہوں نے کوشش یہ کی کہ لفظی ترجمے سے بچا جائے اور ترجمہ مفہوم کے انداز میں پیش کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا سکے کہ وہ تمام کیفیات وہاں پہ جو ہے وہ بیان ہو جائیں اب ہمارے ہاں پر یہ لفظ وسیلہ اس پہ اچھی خاصی لے دے لگی رہتی ہے آپس میں جھگڑے بھی ہوتے کوئی کہتا ہے فلاں وسیلے کو نہیں مانتا کوئی کہتا میں وسیلے کو نہیں مانتا ابھی چند دن پہلے ہی میرے ایک شاگرد نے مجھ سے بات کر رہا تھا تو کہنے لگا جناب میں تو وسیلے کو نہیں مانتا ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے وسیلے کی اگر کئی قسمیں ہیں اگر اس میں سے کسی ایک قسم کو یا کسی دو قسم کو کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے اس میں ایسی کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو میں ابھی ٹھہر کر بیان کروں گا اچھا سب سے پہلے تو میں کچھ ایک شام بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے ایک وسیلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کی اپنی صفات کا وسیلہ دیا جائے یا اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو غفار ہے تو ستار ہے اس کو اس کی صفات کا واسطہ دیا جائے اس کی صفات کا وسیلہ اختیار کیا جائے اس پہ کسی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے وہ بھی اس وسیلے کو مانتے ہیں اب اس میں آپ چاہے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ مثلا رزق کا کسی وجہ سے تنگی محسوس ہو رہی ہے چاہے ہم یہ کہہ دیں کہ یا اللہ تو رزاق ہے میری مدد فرما تو بھی وسیلہ ہو گیا اور اگر آپ کہیں کہ یا اللہ تو رزاق ہے تجھے تیری رزاقی کا واسطہ ہے اس کے وسیلے سے مانتا ہوں تو بھی وسیلہ ہو گیا وہ بھی وسیلہ ہی ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ وسیلہ نہیں ہے اگر لفظ وسیلہ نہیں ہم نے بیچ میں بولا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وسیلہ نہیں ہے ہم نے کہا یا اللہ تو رزاق ہے میں پریشان ہوں میری مدد فرما وسیلہ ہے تو اللہ کو اس کی صفات کے وسیلے سے پکارنے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو اپنے کسی ایسے عمل کا وسیلہ پیش کریں جو ہم نے خالص یا اللہ کے لیے کیا ہے یا اللہ کے خوف سے کیا ہے اس پہ بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں بلکہ اس پہ صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق آپ نے بھی قصہ سنا ہوگا کہ وہ تین لوگ ایک غار میں بند ہو گئے اور ایک پتھر آ کے آگے گر گیا انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی نہ ہٹا سکے انہوں نے کہا آئے ہم تینوں اپنا ایک ایک عمل جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پہلے نے کہا تو تھوڑا سا پتھر ہل گیا دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا پتھر اور ہل گیا تیسرے نے عمل پیش کیا تو پتھر پورا ہل گیا راستہ کھل گیا یہ وسیلہ اس پہ بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہاں ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو ہاں ہم نے یا اللہ کی محبت میں یا اس لیے کہ اللہ اس کا حقدار ہے یا اس لیے کہ ہمیں اللہ سے خوف آیا جیسے اگر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ تھا اور اللہ کا خوف دل میں آیا اور میں نے کہا کہ نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے ایسے اعمال کا ہم وسیلہ پیش کر سکتے ہیں خالص اللہ کے لیے ذکر کیا ہم وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکتے ہیں اس پہ بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کسی نیک پرہیزگار انسان سے جا کر کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں یہ بھی وسیلے ہی کی ایک قسم ہے اس پہ بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنے بزرگوں کے پاس اپنے علماء کے پاس اپنے مشایق کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کراتے ہیں پھر کسی نیک پرہیزگار آدمی جو موجود ہے زندہ ہے ظاہر میں زندہ ہے اس کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس پہ صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس کے مطابق صاحبہ بارش کی دعا کے لیے حضرکم اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے پھر ہم جب دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں اور دعا کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں یہ بھی وسیلہ ہے اس پہ بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں یعنی وسیلے کی اتنی ساری اقسام ہیں اور کسی پہ ابھی تک کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے ایسی خامخ جھگڑنے کی ہمیں کسی سے ضرورت نہیں ہے وہ کہتا میں مان نہیں مانتا تو ٹھیک ہے بھائی نہیں مانتا کر وہ بھی رائے آئیے کہ ان میں سے کوئی قسم کر رہا ہوگا اب آتے ہیں دو اقسام ایسی ہیں جن پہ اصل میں جھگڑا ہے ایک یہ ہے کہ وہ شخص جو اب ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں رہا اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے کیا اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں بھی کیا جا سکتا ایک یہ ہے جس پہ اختلاف ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا وہ پیش کرتے ہیں وہی حدیث ثبوت کے طور پہ جس میں کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے کے کے اسی بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کی تو انہوں نے پھر حزم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش نہیں کیا بلکہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا وہ یہ ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی جناب یہ دیکھیے اس لیے ہم ایسے کسی بھی وسیلے کو جو شخص اس دنیا سے ظاہراً کوچ کر گیا ہے اس کا وسیلہ ہم اس وجہ سے جائز نہیں سمجھتے اچھا دوسری طرف ایک گروہ ہے جو اس کو بھی جائز سمجھتا ہے وہ بھی ایک روایت پیش کرتا ہے جو پہلی بات تھی کہ حضرتم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا بارش کے دعا کے لیے اسی طرح ایک اور روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ ایک نابینا صحابی کو حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتایا کہ تم یہ دعا پڑھو اور اس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف وسیلہ تھا بلکہ ان کی پکار بھی تھی اور کہا گیا کہ بھئی یہ تم پڑھو تو تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ آنکھیں واقعی ٹھیک ہو گئیں اور جو لوگ آپ کے وسالِ مبارک کے بعد آپ کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں وہ اسی کا ایک اور انداز پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عقوان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد یہی دعا کسی اور کو بھی سکھائی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر عثمان عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جو ہے وہ کسی دوسرے کو حضم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد یہ دعا دے سکتا ہے کہ بے تم یہ دعا پڑھو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وسال مبارک کے بعد وسیلہ نہ دیا جا سکے اب بحث جو چلتی ہے وہ چلتی ہے کہ یہ روایت جناب صحیح ہے یہ ضعیف ہے اس میں یہ مسئلہ ہے اس میں وہ مسئلہ ہے یہ بحثیں پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے چلی آ رہی ہیں آج بھی چل رہی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی اب اس میں جو نقطہ ہے وہ میں تھوڑا ٹھہر کر بیان کرتا ہوں اس کے بعد ایک اور قسم ہے وسیلے کی جس پہ بہت شدت کے ساتھ اختلاف ہے اور وہ ہے ندا مثلاً لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ندا کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا کا لفظ استعمال کر کے اس پہ سب سے زیادہ اختلاف جو ہے وہ اس قسم کے وسیلے پہ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو قسم ہے یہ بھی وسیلے میں آتی ہے یہ براہ راست پکار نہیں ہے جو لوگ اس کو براہ راست پکار سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور اس پہ مختلف مکاتب فکر کے آئمہ نے اور علماء نے لکھا ہے جیسے بریلوی مکتبہ فکر کے بانی اور امام وہاں بھی فتویٰ یہی ہے کہ یہ وسیلہ ہے براہ راست پکار نہیں ہے میں پورا ظاہر فتویٰ تو نہیں بیان کر رہا صرف اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اچھا اب اس پہ جو اختلاف آتا ہے وہ جو لوگ تھوڑا سا نرم رویہ رکھتے ہیں وہ اس پہ یہ اختلاف کرتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ جو بندہ اس بات کی باریکی کو سمجھتا ہے اس کی حد تک تو چلو ہم مان لیتے ہیں لوگ لیکن جو عوام ہے وہ اس بات کی باریکی کو نہیں سمجھتی ہے وہ اس کو وسیلے کی بجائے براہ راست پکار کے طور پر اگر استعمال کرے گی تو گناہ کس کے سر جائے گا تو ہمارے جو مشائق ہیں اہل تصوف کی بات کروں میں اب پیران الزام بزرگان دین علیہمرحما وہ جو علم والے ہیں اور عمل والے ہیں بے علم اور بے عملوں کی بات نہیں کر رہا میں انہوں نے اس کا جو حل پھر تجویز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ خواص اس بات کو چونکہ سمجھتے ہیں ان کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے عوام چونکہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا انداز تھوڑا سا بدل دیا جائے بجائے یہ کہنے کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں یا اللہ مدد بحق یا رسول اللہ واضح طور پہ کی اللہ کی اور ندا کا وسیلہ بھی آ گیا تو وہ کہ یہ کہتے ہیں عوام ہے اس کو چونکہ اس, وقص اس, وقص اس وقص قسم کے وسیلے سے بہرحال غلط فہمی کا ایک امکان ہے تو اس لیے بہت مناسب ہے کہ تھوڑا سا انداز کو بدل لیا جائے اور عوام کی تعلیم کی جائے تربیت کی جائے اس کے بعد پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے یہ جو وسیلہ ہے اس پہ بھی اختلاف شروع سے ہے آج بھی ہے اور یہ رہے گا تو یہ دو قسم کے وسیلے ہیں جن پہ اختلاف چلتا ہے لیکن جو اس سے پہلے میں نے قسم بیان کیا ان میں سے کسی پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے کسی کو یہ کہہ کے رد کرنا یہ وسیلوں کو نہیں مانتا اور قرآن کی فلفلاں آیت اس کا منکر ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے نکتہ جو ہے خاص طور پہ یہ جو آخری دو قسمیں ہیں کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ عوام کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے نکتہ یہ ہے کہ جب وسیلہ کیا جاتا ہے وسیلے کو الہ نہیں بنایا جاتا قرآن مجید میں بھی جہاں مذمت آئی ہے وہاں پہ یہی آئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وسیلے کو اپنا الہ بنا لیا تھا اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا تھا وغیرہ وغیرہ اس طرح سے علامہ و سب کچھ ایسے ہی ہے تو جو لوگ وسیلے کو الہ بنا لیتے ہیں وہ یقیناً گمراہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا ہو ہی نہیں سکتی وہ بھی غلط ہے عوام میں غلط فہمی جب پھیلتی ہے وہ اسی طرح پھیلتی ہے کہ وہ مثلاً جائز وسیلے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں ہے کہ جی کسی بزرگ سے دعا کرانا ہو مجھے موقع ملا ایسے لوگوں سے ملنے کا خود دعا کرنا چھوڑ دی ہے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہماری کیوں سنی جائے وہ جو ہیں ہمارے بزرگ یہ علامہ صاحب ہیں یہ مولانا صاحب ہیں یہ نیک ہیں یہ پرہیزگار ہیں ان سے دعا کریں ان کی اللہ سنے گا یہ نیک بندے ہیں میری کیوں سنے گا یہ گمراہی ہے خود بھی مانگو اپنے بچوں سے کہو دعا مانگے اپنے ماں باپ سے کہیں دعا مانگے ماں باپ سے بڑا پیر کون ہوتا ہے سوچیں اس بات کو دعا کا کہنا میں کہتا ہوں ہر ایک کو کہیں دوست آپس میں ملے گپ شپ کوئی تھوڑی دیر بعد سلام دہ اچھا میں چلتا ہوں یار میرے لیے دعا کرا وہ بھی کہے کہ جناب آپ بھی میرے لیے دعا کر دعا کرنا دعا کے لیے کہنا اس کو اپنی آدت بنائیں اور ظاہر ہے نیک بندوں سے بھی دعا کرائیں بالکل ٹھیک ہے اللہ کو اس کی صفات کے واسطے سے بھی دعا کریں بالکل ٹھیک ہے خلوص کے ساتھ ذکر کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں بالکل ٹھیک ہے اگر آپ آخری دو قسم کے وسیلوں کو مانتے ہیں تو بھی الہ بنائے بغیر اس کا اصل مفہوم سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کریں اہل تصوف میں پیران الزام میں ایک اور چیز بھی آتی ہے اور یہ بھی پھر میں علم والوں کی بات کر رہا ہوں وسیلے کو اختیار کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا اختلاف وہی وہ ہے کہ یہ والا وسیلہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے لیکن ویسے وسیلے کو اختیار کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا لیکن اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ مقام وسیلہ چھوٹا مقام ہے اب یہ شاید کچھ عجیب لگی ہو بات آپ کو کہ پیران ازام اور بزرگہ ندین علیہم الرحمٰ یہ کہتے ہیں کہ مقام وسیلہ چھوٹا مقام ہے قرآن نے کہا غلط نہیں ہے لیکن قرآن نے پھر درجات بھی تو دیے نا مسلمین مؤمنین محسنین حدیث نے بھی بتایا مسلمین مؤمنین محسنین اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمین کے درجے سے اٹھیں مؤمنین کے درجے میں داخل ہوں ممنین کے درجے سے محنت کر کے اٹھیں محسنین کے درجے میں داخل ہوں اور محسنین کے درجے کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا ملی کہ نماز ایسے پڑھ کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے مجھے ایک بات بتائیں جس کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے وہ کبھی وسیلہ کرے گا آپ خود سوچیں اگر آپ کا ایمان اس محسنین کے درجے پہ پکا ہو جائے اور آپ کوئی کام کرنے لگیں آپ کو لگے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے آپ کبھی وسیلہ کریں گے پھر تو وہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ تمہاری شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں آپ کو اس پہ ایمان کامل ہوگا تو جو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے پھر آپ سے وسیلہ نہیں کریں گے کبھی کبھی کر بھی لیا کریں گے لیکن عام طور پر نہیں کریں گے اب اگر آپ کہیں گے جی کس نے کہا ہے جی پھر میرے لیشا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ان کے ملفوظات اٹھا کے دیکھ لیں الفاظ لکھ کے لائے ہوں انہوں نے الفاظ استعمال کیے جس نے وسیلے کو مقصود سمجھ رکھا ہے ہم بھی وسیلے کو رد تو نہیں کر رہے غلط تو نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں وسیلے کو الہ نہیں بنانا وسیلے کو مقصود نہیں بنانا الفاظ ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کے جمال سے بے بہرا ہے دنیاوی مثال ایک دیتا ہوں آپ افسر ہیں یا آپ کے اسسٹنٹ ہیں مجھے آپ سے ملنا ہے میں بار بار ان کے پاس جاتا ہوں ان کی منت ترلا کرتا ہوں ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ میری ملاقات آپ سے کروا دیں دنیاوی مثال ہے نا؟ میں ساری عمر یہی کرتا رہتا ہوں میں کبھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں آپ سے براہ راست تعلق اپنا قائم کر لوں کہ مجھے ان کی ضرورت نہ رہے مسئلہ سمجھا آ گیا آپ محسنین کا درجہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ٹانکا جڑ جانے کا وہ ہے معاملہ وہاں پہ آ کے پھر آپ یہ وسیلہ اور ان چیزوں سے باہر نکل جاتے ہیں. لیکن اب ایک نکتا آخری اور عرض کر دوں آپ کو پتا ہے کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفات فرمائیں گے یہ ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ کس کس کے لیے یہ سفارش اور یہ وسیلہ کام نہیں کرے گا سورہ المدثر آیات چالیس سے اڑتالیس تک آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کس کس پہ وسیلہ کام نہیں کرے گا یہ والا بے نمازی پہ نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھتے قرآن میں لکھا ہے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں پہنچے وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے قرآن نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اس پہ سفارش کام نہیں کرے گی جو لوگ بحث مباحثوں میں پڑھتے ہیں جو چیز قرآن نے واضح کر دی اور جو چیز احادیث مبارکہ نے واضح کر دی ان پہ بحث مباحثے جو بندہ کرتا ہے اس پہ سفارش کام نہیں آئے گی اور جو شخص روز قیامت جزا سزا کو نہیں مانتا اس پہ بھی سفارش کام نہیں آئے گی یہ تو ہے وہ سفارش جو وہاں کی ہے ایک ہمارے تجربے میں بھی بات آئی ہے ان لوگوں پہ عام طور پہ دنیا پہ بھی وسیلہ کام نہیں آتا بے نمازی ساری عمر ادھر ادھر سے وظیفے ہی پکڑتا رہتا ہے اور دعائیں ہی کراتا رہتا ہے چھ چھ گھنٹے کی پہاڑوں کے اندر چڑھائیوں کے اوپر پیدل چلے جاتے ہیں فلاں بابے سے ملنے کے لیے نماز نہیں پڑھنی باندھا اندھا دگوج نہیں یہ جو چیزیں قرآن نے کہیں ہیں نا آخرت کے لیے یہ خالی آخرت کے لیے نہیں ہے یہ دنیا کے لیے بھی ہے باقی ان میں سے کسی کا کام اگر ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اللہ کی مسلحت ہے دیکھیں ایک اصول ہوتا ہے اور ایک استثناء ہوتا ہے کہ اصول یہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایک یا دو یا تین یا چار جیسے معجزات ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم میں سے ہر آدمی وہ معجزے کے چکر میں ہے باقی کسی چکر میں نہیں ہے ساری ساری عمر گزار دیتے ہیں گمراہی کے اندر اس ایک معجزے کی تلاش کے لیے تو یہ دوستوں کو اندازہ ہو جائے کہ وسیلہ صرف وہی وہ نہیں ہوتا جس کو آپ کہتے ہیں وسیلہ اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اتنے جھگڑے چل رہے ہیں وسیلے کی بہت سی اقسام ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اقسام کچھ علماء نے بیان کی ہیں اگر کوئی کسی قسم کا وسیلہ مانتا ہے اور کسی دوسری قسم کا وسیلہ نہیں مانتا تو ٹھیک قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے میں تو علامہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ جمعہ کے بیانات کے اندر اگر وقتاً فوقتاً درس قرآن کو شامل کر لیا جائے ان شاء اللہ چونکہ قرآن بنیاد ہے ہماری قرآن وہ رسی ہے جس کو اللہ نے تھامنے کا حکم دیا ہے قرآن وہ واحد چیز ہے جو ہر ہے فکر ہر گروہ ہر جماعت ہر فرقے کے اندر ایک ہے اس ایک کو ذرا پہلے سمجھ لیں اس کے اندر سے بہت کچھ نکلے گا اتنا کچھ نکلے گا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کا جسم بھی اور آپ کی روح بھی مطمئن ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق و عطا فرمائے صلی اللہ علیہ سعید نمولان محمد و علی و صحاب ہی اجمائین برہمتِ ارحم